و نفی ونقفی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ولفجر قسم ہے فجر کی ولیلن عصر اور دس راتوں کی وشفعی ولوطر اور جفت اور تاک کی ولیلی اذ ولیلی ادا یَر اور رات کی جب وہ چلتی ہے حلفی اس میں عقل والے کے لیے ایک بڑی قسم ہے عالم پارا کئی فافہ اعلیٰ ربو کا بھی کیا تون نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا اراما ذات العماد ارم جو کہ ستونوں والے تھے ارم قبیلے کے لوگ تھے اللہ تیلم حافل بلال وہ کہ جن کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا ان جیسے لوگ نہیں پیدا ہوئے بڑے کڑیل اور مضبوط و سمود اللہ دین عجاب اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا پتھروں کو تراشا وفرعون دل اوتاد اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا اللذین تغو فی البلاد جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی شہروں میں حد سے تجاوز کر گئے حد سے بڑھ گئے فاکترو فیہ الفساد تو انہوں نے وہاں بہت زیادہ فساد پھلایا فصب علیہم رب کا صوت عذاب تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا ان ربک لبالمرصاد یقینا تیرا رب گھات میں ہے فعمل الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه و نعمہ فـیقول ربی اقرمن تو لے کے انسان جب اس کو اس کا رب آزمائے پھر اس کو عزت بخشے اور نعمت دے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی و اماں ادا بب طلاح فقادارا علیہ رسقاہ فعق الربی اور لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے میری احانت کی مجھے ذلیل کر دیا ک اللہ بلا تکریمون التیم ہرگر ایسا نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ولا اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو مسکین اب سارے مسکین ہی نے کتنے ہو گئے تو ترغیب ترغیب دے رہے ہیں تو رہا تھا اکل لما اور تم میراث کھا جاتے ہو اکل لما سب سمیٹ سمیٹ کر ساری وراثت کھا جاتے جما اور تم مال سے محبت کرتے ہو شدید بہت زیادہ محبت کلگز نہیں ادا دکل اردو دکن دکا جب زمین ریزا ریزا ہو جائے گی ربو کا ول صَفًّا سوفن اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف با صف وجاء یوم اذنب جہنم اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا یوم یذکر الانسان واننا لہ الذکرہ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ پس اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا وَلَا يُوسِقُ وَثَاقَهُ أَحَدْ اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا یا تو اے اطمینان والی جان ارجا رب کی راہیتم مرضیہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو راضی ہے پسند کی ہوئی ہے راضی ہوئی گئی ہے یعنی تو بھی راضی اور تجھ پر اللہ بھی راضی فذخلی فی عبادی سو داخل ہو جا میرے بندوں میں ود خولی اور داخل ہو جا میری جنت میں